ان ن لمتقین ان جنات نعیم <النَّغِيم> بے شک متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات نعیم ہیں نعمتوں والے باغات ہیں متقی لوگ جنہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری اب آپ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اب وہ لوگ جنہوں نے محنتیں مشقتیں دنیا میں کی اپنے نفس کا مقابلہ کیا لذتوں کو ٹھکرا دیا وہ اور دنیا میں عیش و عشرت کرنے والے لذتیں پانے والے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں آفا نجح المسلمین کل کیا ہم فرما بردار اور مجرم کو برابر کر دیں گے گناگار اور فرما بردار کیا دونوں جنت میں جائیں گے نہیں گناگار اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے اور فرما بردار اپنی فرما برداری کا سلا جنت میں پائیں گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ گناگار ہو رب ابو العالمین رحمت فرمائے اور اپنے کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دے بغیر جہنم کا زاب دیئے وہ اس کی رحمت ہے لیکن یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے ماں لکم کئی فتح تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے سناتے ہو کیا گناگار اور فرما بردار دونوں عیش کریں گے جنت میں سکون سے رہیں گے تم نے ان دونوں کو برابر سمجھا ہے ام لکم کتاب تد رسونا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو ان لقم فی لما تخیر بے شک تمہارے لیے اس کتاب میں کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو تم پسند کرتے ہو یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے گناہ کرنے والے ہیں ان کی یہ فطرت ہے کہ جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم یہی ہے آج بھی کئی ایسے گناہ کرنے والے ہیں کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں اسی لیے کہا گیا کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے ام لکم ایمان علینا کیا ہمارے اوپر تمہاری کوئی قسمیں ہیں کہ تم نے ہم سے کہا ہو اور ہم نے قسم کو یاد کر لیا ہو اور تم سے وعدہ کر لیا ہو کہ تم چاہے کچھ بھی کرو ہم تمہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے گناہوں کی وجہ سے ایمان بھی برباد ہوتا ہے اور اگر ایمان سلامت بھی رہ جائے تو گناہوں کی وجہ سے کئی سالوں تک بس گناگار مسلمان جہنم میں رہیں گے بالغت علا یومل قیامہ کیا کوئی ایسا وعدہ ہے تمہارے پاس جو ہم سے تم نے لیا ہو اور وہ قیامت کے دن تک پہنچا ہوا ہو ان لکم لماتا کمونا کہ تمہیں ملے گا جو کچھ تم دعوی کرتے ہو سل اے محبوب آپ پوچھئے ان لوگوں سے اوہم بزیم کون تمہارا ضامن ہے یہ بتاؤ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کون ہے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے اور اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے تو اس عہد کا کوئی گواہ تو لاؤ ہم لہم شرکا کیا ان لوگوں کے لیے شرکا ہے جو خدا کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پل یا بس وہ لائیں اپنے شرکا کو ان کانوں صادقین اگر وہ سچے ہیں یوم یوک شفان ساکن جب جلوہ دکھایا جائے گا وہ یو دون ال اور وہ سجے کی طرف بلائے جائیں گے تو جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ آخرت میں سجدہ نہیں کر سکے گا جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کی کمر اکڑ جائے گی اور سجدہ نہیں کر سکے گا فلا یستی پھر وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اب جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی اور یہ اکڑ کر کھڑے ہوں گے تو بڑے شرمندہ ہوں گے خواہش آتن اب ان کی نگاہیں شرم و ندامت سے جھکی ہوں گی تر ذلہ اور ان کے چہروں پر ذلت خاری چڑھ رہی ہوگی ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے وہ قد کان سجودی وہ سالم نا سالم کے معنی ہوتے تندرست جب وہ تندرست تھے تو انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا انہیں کہا جاتا اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ نمازوں کی پابندی کرو مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آج وہ رب کی بارگاہ میں جھکنے سے محروم ہوں گے فزرنی وزیباد جو لوگ ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے میں کافی ہوں سنسد رجو ہوں من حل ان قریب آہستہ آہستہ ان پر عذاب ہم وہاں سے لائیں گے جس کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے آہستہ آہستہ وہ تباہی کی طرف جائیں گے وہ ام اور میں نے انہیں ڈھیل دی ہے مہلت دی ہے ان كَيْدِي متی بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے مہلت جب ختم ہوگی تو وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے ام تس الحم اجرن کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر تم میرا کہنا مان لو گے تو مہانہ مجھے اتنا وظیفہ دینا ہوگا ایسی بات تو نہیں فہم مم مغرما کہ آپ نے ان سے کوئی وظیفہ مانگا ہے کوئی اجرت مانگی ہے کوئی معاوضہ مانگا ہے کہ وہ اس تاوان اور جرمانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں ایسی بات تو نہیں پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتے اسلام قبول کرنے میں سراسر ان کا فائدہ ہے ام کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے فہم پس وہ لکھتے ہیں اس غیب سے وہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا یہ گناہ کر کے یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی رب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے ولاک کن کسوش بوت اور مچھلی والے کی طرح مت آپ ہونا یعنی حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام سے جو نسیانند یہ لغش ہوئی کہ آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ آپ ایسا مت کرنا ان کی باتوں سے دل برداشتہ مت ہونا یہاں پر یہ تو آپ بات جانتے ہی ہیں کہ وہ خالق کے کائنات ہے انبیاء اس کے بندے ہیں وہ جس طرح فرمانا چاہے وہ رب ہے وہ نیک بندے جس طرح آرضی کریں وہ اللہ کے بندے ہیں ہمیں بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے از ناد مکم جب انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اس حال میں کہ وہ غمگین تھے اور مچھلی کے پیٹ میں تھے لولا انتدا رکھ نیا میں ان کے رب کی نعمت نہ پہنچی ہوتی یعنی وہ تو نبی ہیں اور نبی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی لنو بیزا بل اوی و تو وہ ڈال دیے جاتے ایک ایسے میدان میں جہاں پر ان پر الزام لگ جاتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں باہر ڈال دے تو مچھلی نے باہر ڈالا تو آپ کی قوم نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا بلکہ وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالی نے جو آپ کو عزت عطا فرمائی اس میں مزید اضافہ فرمایا تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یقیناً حقیقی طور پر فضل و احسان کرنے والا نعمتیں دینے والا تو صرف اللہ تعالی ہے جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے فج تباہ رب پس اس کے رب نے انہیں منتخب فرمایا اور ایک لاکھ سے زائد قوم پر نبی بنا کر بھیجا پس حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صالحین میں سے بنایا تھا وہ نیک تھے صالح تھے اور نبی معصوم ہوتے ہیں یہ جو بھی معاملہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تھا اب وہ آیت کریمہ ہے جو نظر بد کا توڑ ہے کسی کو محسوس ہو کہ مجھے نظر بد لگ گئی ہے وہ سور قلم کی آیت نمبر اکیاون اور باون یعنی ففٹی ون اور ففٹی ٹو ان دو آیتوں کو سات مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور پھر وہ دم کر لے یا اگر کاروبار پر وہ نظر محسوس کرتا ہے تو وہ تصور کر کے دم کر دے انشاءاللہ تعالی نظر بد کا ختمہ ہو جائے گا کافروں میں بعض ایسے لوگ تھے کہ جو نظر بد ڈالنے میں بڑے مشہور تھے تو کافر ان لوگوں کو لے کر آئے اور کہا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گور کر دیکھو اور ان پر نظر ڈالو یہ عرب کے وہ لوگ تھے ان کی نظر بد ایسی مشہور تھی کہ اگر یہ پتھر پر ڈالتے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا اور نظر بد میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ نبی اکب صلی اللہ علیہ ول وسلم کو گھور گور کر دیکھنے لگے لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کی نظر بد دالنے کی کوششیں بیکار گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بھی اثر نہ ہوا وَإِن يَكَادُ کا كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اور بے شک یہ کافر اپنی نظر بد کے ذریعے اتنا زور دیتے ہیں قریب ہے کہ وہ آپ کو گرا دیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا زور دیا ہے کہ آپ کو گرانے کے قریب کر دیا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا لما سموں ذکر جب وہ نصیحت قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن پاک سے جل کر اور آپ کی عظمت سے حسد کر کے آپ کو نظر بد لگانا چاہتے ہیں وہ یقول اور وہ کہتے ہیں ان مجنون بے شک یہ تو ضرور مجنون ہے ما ہوا اللہ ذکر اللہ یہ نادان ہے یہ کوئی جنون کی بات نہیں یہ کوئی جادو نہیں یہ کوئی شعر و شاعری نہیں بلکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے